اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نہ کہ عورت اور لوت کی عورت وہ ہمارے بندوہے میں دو سزاوان لا قرب بندوہے کی نکاح میں تمہیں پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہن میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ